السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج ایس ایم ای مینجمنٹ سلسلے کا پندرہواں لیکچر ہے میں اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو آپ کی رہنمائی کے لیے سبرائز کر دوں پچھلے لیکچر میں ہمارا جو بیسک uh, موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر ہم نے ایک پالیسی بنانی ہے uh, ایک یونیفارم پالیسی اور ایک لانگر لیسنگ پالیسی جو کہ سسٹینیبلٹی جس میں ہو اور ایک لمبے عرصے کے لیے جو چل سکے اور جس میں ایسے فیکٹرز ہوں جو ایسے میں ڈیولپمنٹ میں اور ملکی ترقی میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا کیا ایشوز ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اس پالیسی کی فارمیلٹنگ میں اس سلسلے میں ہم نے کافی ڈسکشن کی مختلف اداروں کی مختلف جو اور ہمارے فیکٹرز تھے وہ سارے ڈسکس کیے تو جیسے کہ میں نے اپنے آخری لیکچر میں جب اختتام پہ یش کیا تھا کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ ہوگا کہ جی ہا ٹو اسٹارٹ پروسیس جو ہے ایک ایس ایم ای بنانے کا کہ ہمارے کیا کیا اسٹیپس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں اسٹارٹنگ فروم این آئیڈیا ایک جو ہمارا ایک آئیڈیا زین میں آتا ہے ہم پرسیو کرتے ہیں کوئی چیز کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے اسپیشلی ان دی ایس ایم ای سیکٹر کو اسمال انڈسٹریز لگانی ہے کوئی میڈیم انڈسٹری لگانی ہے تو ہم کس طرح سے اس کا سٹارٹ اپ پروسیس کیا ہے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ سلسلہ ہے اس میں جی وہ اس لیے کہ یہ جو ڈسیزنز ہوتے ہیں کسی انٹرپرائز کو لگانے کے اور ایسی چیزوں کو پرسیو کرنے کے یہ اس کے بڑے ملٹی ڈائمینشنل اس کے ہوتے ہیں اثرات بہت زیادہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں ان اثرات کی آپ کی امپلائمنٹ پہ یہ ڈائریکٹلی اثر ڈالتے ہیں آپ کی جی ڈی پی گروتھ پہ یہ ڈائریکٹلی اثر ڈالتے ہیں اور آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ایون ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اس کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے پھر ڈی سینٹرلائزیشن کو یہ ختم کرتے ہیں جی کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ چھوٹی انڈسٹریز کے تھرو یہ ملک کے عام جو چھوٹے صنعت کار ہیں اور ان سے پھر ہوتی ہوتی جو ڈیفینے ہماری لیبر کلاس ہے وہاں تک اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک نہایت ہی اور بہت ہی کارآمد حصہ ہے ہمارے ایس ایم ای مینجمنٹ کے ٹوٹل کوس کا یہ جی ایک جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جس چیز کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے جو کہ ہماری بیسز ہیں اس سٹڈی کی ایس ایم ایز یا کوئی بھی وینچر جو ان کے زمرے میں آتا ہے ہم نے جب اس کو شروع کرنا ہے تو کیا کیا وہ عوامل ہیں کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جو ہم نے مد نظر رکھنے ہیں اور اس میں میں ایک بات بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اس میں چیز کاؤنٹ کرتی ہے جس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا تو ہم جو پچھلے بھی جو لیکچر ہے ہمارا اس میں ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی کا ذکر کیا تھا بلکہ ایک بہت ہی اہم رول جو ایک فرد کا ہے اینٹرپرنور وہی ہمیں یہاں پہ بھی نظر آئے گا وہی وہ کریکٹر کہ کسی طرح سے کس طرح سے وہ اپنی پرسیپشن سے اپنی انوویشن سے اور اپنی جو اس کی خدادہ صلاحیت ہے اس کے اندر اس سے کس طرح آئیڈیا اس کو پرسیو کرتا ہے اور اس کو کیا کیا اس میں پھر پٹ فالس کیا کیا یعنی اس کو اس میں سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اس کے جو پروسیجرز مختلف کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ڈسکشن کا باعث ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جی دی اسٹارٹ اپ پروسیس آف اے اسمال انٹرپرائز جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ایک اسمال انٹرپرائز کو شروع کرنے کا پروسیس جو ہے طریقہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے کیسے شروع کرنا ہے اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں اس کی مارکیٹنگ آسپیکٹس کیا ہیں اس کے فائنینشل آسپیکٹس کیا ہیں اور کیا کیا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے بفور اسٹارٹنگ وینچر uh, because خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ چیزوں کو لائٹلی لیں یا ان پہ پراپرلی ہم کنسنٹریشن نہ اپنی جو ہے اپلائی کریں اور اس کی ویسے uh, جو ہے فیلوئر کی صورت میں ایک جو ریزلٹ ہے کسی انڈسٹری کا ہم فیس کریں خدا نخواستہ تو لیٹ سی جی واٹ وی ہے فرسٹ ان آ کمپیوٹر آئیڈینٹیفیکیشن آف نیو وینچر یہ جی ایک بہت اہم اور سب سے ہی جو جسے کہتے ہیں کہ فسٹ جو اس کا step ہے یعنی یہ اس اگر اس کو ہم ایک سلسلہ کہیں تو اس کی یہ پہلی کڑی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جی کہ میں نے کرنا کیا ہے اب اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ کا جو اس کے مختلف ذرائع ہیں آپ کو اس میں ایکسٹرنل سورسز بھی ہیں انٹرنل سورسز بھی ہیں مارکیٹ سے بھی آپ انفارمیشن لیتے ہیں اف کورس ہم ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے اسی لیکچر میں کہ وہ کیا ذرائع ہیں جن سے ہم یہ کنسیو کرتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا اس میں فیکٹر ہے اور جو سب سے بڑا جسے ہم مثبت ذرا ذریعہ کہتے ہیں وہ آپ کا اپنا ایک اسٹوریج ٹینک ہے برین کے اندر آپ کا ایک اپنا سٹور ہے جو آدمی ایک بزنس پروسیس سے گزرتا ہے اور جو اس سٹیج پہ, پہ پہنچتا ہے کہ وہ ایک انڈسٹری یا ایک سمال انڈسٹری یا ایک میڈیم انڈسٹری لگانے کی سوچتا ہے تو ظاہر ہے اس سے پہلے وہ ایک پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے جس میں اس کے مختلف ایکسپیرینسز اس کا انٹریکشن ود دی ادر پیپل اس کا بہیویئر جو ہے ود دی انڈسٹری جو لوگوں کی انڈسٹری اس کو دیکھ کے ہز پرسپشن ٹوڈز دی اکانامک جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی طرف انٹرنیشنل ٹرینڈس جو ہیں ان کی طرف فرینچائزنگ ہے جیسے اور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں فائنینسنگ کی ہیں تو ایک اوور آل پہلے آپ کے دماغ کے اندر ایک سارٹ آف ڈاٹا بیز ہوتا ہے تھنکنگ کا ویژلائزیشن کا جس کو آپ یوز کر کے سب سے پہلے خود یہ کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کچھ ایریاز کو کیونکہ جی میرا خیال ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں میرے ذاتی خیال میں یہ فلاں چیز جو ہے یہ بہتر ہے مجھے یہ شروع کر لینے چاہیے یعنی آپ کچھ آئیڈیاز کو تین یا چار چیزوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی طرف سلولی جو ہے موو کرتے ہیں بٹ فسٹ تھنک دیٹ کم آؤٹ دیٹ از فرام دا ڈیٹا بیس آف یور جو آپ نے اپنے تجربات یا آپ نے اپنے ایکسپیرئنس جو ہوتے ہیں یا آپ کی جو پرسپشن ہوتی ہے وہ کنسیو کی ہوتے ہیں اور جو وہ اسٹور ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ایز اے سورس ایز اے موٹیویٹنگ فورس ٹو تھنک اباؤٹ ہیونگ اور پرسیونگ این آئیڈیا فار انویشن لیٹ سی دی اسٹیپس ان دا سرچ فار نیو وینچرس انٹرپین ایکسپلور بوتھ اے ایکسٹرنل اینڈ بی انٹرنل ریسورسز دی ایسٹرنل ریسورسز انکلوڈ نمبر ون نیوز پیپرز ان فیشن کسٹمز اینڈ ادر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں جو کسی بندے کو انفارمیشن دیتے ہیں جی کہ ٹرینڈس کیا جا رہے ہیں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں فیشن کے ٹرینڈس کیا ہیں جیسے میں گزارش کرتا ہوں کچھ عرصے سے جو ہے فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے ہماری جو ہے ہینڈ کرافٹڈ جویلری کسٹمیڈ جویلری ہے جو دیہاتوں میں یوز ہوتی ہے اس کا شہروں میں فیشن آ ہے جو ٹریڈیشنل امبرائڈری تھی اس کے بارے میں انڈسٹریاں جو ہے باقاعدہ لگ لگی ہیں امبرائڈری بیس انڈسٹریاں جو ہے تو یہ ساری جو چیزیں آئیں یہ بیسکلی ایک جو ایڈینٹیفیکیشن یہ مختلف جو فورمز ہوتے ہیں رواج ہوتے آپ کے آپ کے جو میگزینز ہوتے ہیں آپ کے جو ٹرینڈس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے ایک آدمی پرسیو کرتا ہے یہ اس کی انفارمیشن کے میں سورسز ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے جیسے میں گزارش کر دوں کہ پہلے ہم نے کیا تھا جی کہ اس نے ایک آئیڈیا پرسیو کیا اس کے ذہن میں پہلے سے ہے جی اس کے تھنک ٹینک میں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے اس کے بعد اس نے اپنے ریسورسز استعمال کرنے ہیں اس چیز کو مزید آگے بڑھا کے انفارمیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ انفارمیشن کے ریسورسز جو اس کے آئیڈیا کو پروڈکٹیوٹی کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے تو اس میں جو فیکٹرز ڈسکس کر رہے ہیں ہم وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیں تو یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں میں, میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پروفیشنل میگزینس کیٹرنگ ٹو دا پارٹیکولر انٹرسٹ سچ از الیکٹرانکس اینڈ اب جی اس طرح ہے کہ ہر فیلڈ چاہے وہ آٹو کا فیلڈ ہے چاہے وہ پیٹرولیم بیسڈ انڈسٹری کا فیلڈ ہے چاہے وہ کیمیکلز کا فیلڈ ہے چاہے ایون وہ باٹل واٹر کا فیلڈ ہے کوئی بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا فیلڈ ہیں تو اس کے بارے میں ٹیکنیکل جو جرنلز ہیں یا ٹیکنیکل جو انفارمیشن ہے ریگارڈنگ اٹس پیکجنگ ریگارڈنگ اٹس نیو جو اس کے ولڈ میں ٹرینڈز آ رہے ہیں ریگارڈنگ دا نیو برانڈز وچ انٹرنیشنل مارکیٹ اس کے اندر جو انوویشنز آ رہی ہیں پھر اس کی نیگیٹوٹیز کہ جی اس کو جیسے پچھلے دنوں میں تھوڑا سا کچھ میٹ کے بارے میں انہوں نے اپنی ریزرویشنز دی تھیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے تو ان ٹیکنیکل جو جنرلز ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ورلڈ میں ٹرینڈز کیا جا رہے ہیں اس میں ترقی یافتہ ممالک کے ٹرینڈز بھی شامل ہیں اس میں یورپین ممالک کے ٹرینڈز بھی شامل ہیں اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشین ترقی پذیر ملکوں کے یا جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں تو یہ جو گلوبلی یا ریجنل جو ہوتے ہیں ٹیکنیکل یو نو نیچرلی جب آپ ایک جنرل کو چوز کریں گے یا کسی رسالے کو میگزین کو تو یو ول بی چوزنگ ایس پر یو دی پریوی سلیکشن اگر اس میں یہ ہے کہ فرض کی آپ نے کہا جی میں نے کو آٹو پارٹ uh, بنانا ہے تو یو ویل ڈیفینیٹلی گو فار سرچنگ دی میگزینز which are totally dealing with the auto uh, advancements in the world تو یہ ایک بہت بڑا source ہوتا ہے جو آپ کو انوویشنز اور آئیڈیاز دیتا ہے to go forward uh, and uh, to have uh, the perceptions and uh, have the concepts کانسیپٹس جی میں نے اپنی چیز کو کیسے سے آگے لے کے جانا ہے پھر ہے جی ٹریڈ فیئرس اینڈ ایگزیبیشنس ڈسپلینگ نیو پروڈکٹس اینڈ سروسز جب مختلف نمائشیں لگتی ہیں ٹریڈ فیئرز لگتے ہیں پاکستان میں بھی لگتے ہیں برونی ممالک میں بھی لگتے ہیں مختلف فرینچائز ٹریڈ فیئرز ہیں ٹیکسٹائل کے ٹریڈ فیئرز ہیں مشینری کے ٹریڈ فیئرز ہیں یو نئے میڈ فیشن کے ٹریڈ فیئرز ہیں آپ کی نئی جو ٹیکسٹائل مشینری ہوتی ہے پھر اس کے فیئرز لگتے ہیں اگر ہم اپنے ایکسپورٹ پروموشن بیورو یا چیمبر آف کامرس میں جائیں تو ہمیں ایک لسٹ ملتی ہے جس میں پورے سال کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں فیئرس کے ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ جی کس ملک میں کس وقت کون سا فیئر لگ رہا ہے اور اس میں کیا کیا آئٹمیں جو ہیں ڈسپلے ہوں گی تو پھر گلوبلی جتنی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور اپنی پروڈکٹس کو اس کے اندر ڈسپلے کرتی ہیں اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ٹیکنیکل ڈاٹا اس کی جو سپورٹ ہے ٹیکنیکل سپورٹ اس کے بارے میں بروشرز وہ ساری چیزیں لے کے تو اکثر لوگ جو دے آر ان سرچ آف سم نیو انوینشن اور سم نیو انویشن ناٹ انوینشن کریکٹلی جو ایک نئی انڈسٹری کے لیے ایک آئیڈیا کنسیو کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو ہون افورڈ اینڈ ہو کین ہیو دیپبلٹی آف میچنگ دی ریکوائرمنٹس وہ ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ ریلیٹڈ فیلڈ کی جس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہے اس کی جو ایگزیبیشنز ہیں یا ڈسپلے سے شوز ہیں یا اس کی جو فیئرز اس کے جو تجارتی میلے لگتے ہیں ان میں جائیں اور دیکھیں جی کہ ورڈ میں کیا کیا پروگرسز ہوئی ہیں اس اسلام میں. مثلاً اگر ایک آدمی یہاں پہ کہتا ہے کہ جی میں نے آرنجز کی یعنی کنو کی ویکسنگ کا اور گریڈنگ کا اور اس کی جو ہے پیکنگ کا پلانٹ لگانا ہے تو ہی مسٹ اٹینڈ او وچ از فار دا فروٹس پرزرویشن اور وہاں پہ دیکھیں کہ دنیا میں ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں پیکنگ کے ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں ویکسنگ کے ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں ان کی جو فیومیگیشن ہے یعنی ان کو جب آپ جراثیم کچھ دوائیاں پہ چھڑکتے ہیں تو اس کے کی کیا اس وقت ورلڈ میں اسٹینڈرڈ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے جو ہمیں لیڈ کرتا ہے ٹورڈز دی کنسیومینٹ آف دی آئیڈیاز ٹو ری انفورس آور فرسٹ آئیڈیا آن وچ وی آر having the دا uh, for uh, planning of an industry. Uh, let's see what is next there. Sources میں جی وہ کہتے ہیں کہ government agencies ہیں and uh, ideas put forth by others. اب government agencies میں ہم نے دیکھنا ہے جی کیا آتی ہیں اس میں مختلف ادارے ہیں جیسے چیمبر آف کاؤنسلز ہیں ایسوسی ایشن اور کی مختلف ڈسپلے سینٹرز بنے ہوئے ہیں چیمبرز میں ایکسپورٹ ایکسپور پروموشن بیورو ہے اس طرح سے ہے مختلف ادارے ہیں جو درآمدات اور برآمدات کے فروغ کے لیے ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی ہر طرح سے اسے منسلک ہیں تو انہوں نے اپنے ڈسپلے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں ان کے پاس انفارمیشنز آتی ہیں ان کے پاس جو ہیں نئے ریکارڈز آتے ہیں اور ان کے پاس شماریات یعنی اسٹیٹکل انالسز ہوتا ہے جی کہ اس وقت کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں کیا اس کی سیچویشن ہے تو نسبتاً یہ ایک زیادہ آسان رستہ ہوتا ہے اور ان ایکسپینسو ہوتا ہے آ, بنسبت کے کہ اگر آپ سرویز کرائیں اور آپ جو ہے وہ مختلف کنسلٹینٹس کو ہائر کر کے آ, جو ہے ایک کنزمپشن کنزیومر اور سروے کرائیں یا آپ لوگوں کو مختلف تھرو ڈاک اور تھرو ٹیلیویژن یا تھرو جو ہے آپ کی میڈیا مختلف جو ہیں ان کے ذریعے ان سے اپنی رائے لیں پروڈکٹ کے بارے میں تو اس سے جو سستہ سورس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی اسٹیبلش ادارے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں پھر کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ کچھ فیلڈز میں بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں جیسے ہم گئیں گے جی کہ ایک شخص کا پچیس سال یا تیس سال کا ایکسپیرینس ہے ٹیکسٹائل میں ایک شخص کا ایک صاحب ہے ان کا اگر چالیس سال کا ایکسپیرئنس ہے کیمیکلس کے فیلڈ میں یا کوئی صاحب اگر بیس پچیس سال سے ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں اسپورٹس کوڈس کی تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو نیچرلی ہی ول بی لائک اسکول آف تھاٹ ایک ان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ ہوگا ایک اپنے اندر وہ ایک پوری ایک کتاب لے کے بٹھے ہوں گے جب ان سے ڈسکس کریں گے تو وہ جو آپ آپ کو آئیڈیاز دیں گے وہ بڑے کارآمد ہوں گے تو ایسے سلسلے میں ضرور ہمیں ایسے مشورہ کرنے میں بالکل جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے ان لوگوں سے جو ہم سے سینئر ہیں جن کی زیادہ انفارمیشن ہے اس ریلیونٹ فیلڈ میں جس کے بارے میں ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے انڈسٹری اس فیلڈ کے اندر لگانی ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی پاورفل اور اچھا سورس ہے جو میں نے گزارش کی کہ اپنی جو آپ کی سوچ ہے اس کے بارے میں ریلیمنٹ فیلڈ کے لوگوں سے سینئر لوگوں سے آپ اوپینئنز لیں اور پھر دیکھیں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں انٹرنیٹ ریسورسز بیسیکلی کنسٹ آف اسٹور ہاؤس آف نالج بلٹ اپ بائی این انڈیویژل اوور ایئرز جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارا جو برین ہے یہ ایک بالکل ہارڈ ڈسک کی طرح ہے اسٹور ہے یہاں پہ چیزیں اسٹور ہوتی رہتی ہیں سب کانشیس لیول پہ کانشیس لیول پہ ہم سوچتے ہیں ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں بعض لوگوں کی آبزرویشن بڑی ویوڈ ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے بعض لوگ سلولی آبزرو کرتے ہیں لیکن ایک لیول پہ ہماری مینٹل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ نہیں کہ کانشیس لیول پہ سب کانشیس لیول پہ ایک اسٹور ایک ڈاٹا بیس جو ہے وہ ہمارے اندر بنتا رہتا ہے نالج کا تو وہ جو پرسپشن ہے وہ جو آپ کا اپنا ڈیٹا بیس ہے آپ کے برین کے اندر وہ سب سے بڑا وہ گائیڈنگ فورس ہوتی ہے اگر آپ اس کو ایمانداری سے استعمال کریں میں یہ نہیں کہ... کہتا کہ ون شوڈ گیٹ آبسشنل اباؤٹ ہز آئیڈیا کہ وہ اپنے آئیڈیا کے بارے میں وہمی ہو جائے کہ جی میں نے یہی کرنا ہے نو بٹ سم آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں لیکن جب جو ایکسپیرینس آپ نے خود کیے ہوئے ہیں اور جن فیلڈس کے اندر جا کے آپ نے خود اس کو ویو کیا ہوا ہے ویژلائز کیا ہوا ہے اور ایک آپ گزرے ہوئے ہیں ایک ارا سے چاہے وہ ٹیکنیکل ہے یا بزنس اورینٹڈ ہے تو آپ کی جو اپنی اپینین ہے اگر آپ سچائی سے اور اپنے سچے دل سے اپنے بارے میں دیں گے تو وہ سب سے جو ہے وہ کرامد ہوگی بے شرطے کے جیسے میں نے گزارش کی کہ کبھی بھی آپ اپنی اپینین کے بارے میں ابسیشنل نہ ہوں ابسیشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ یقین نہ کر لیں کہ جناب نہیں میں ہی حلفے کو آخر ہوں میرے سے زیادہ کوئی سیاہ نہیں ہے یہاں پہ آ کے تھوڑا سا جو ہے نیگیٹوٹی آ جاتی ہے آئیڈیاز میں اپنی رائے کو اپنے اسٹور ٹینک کو اپنے تھنک ٹینک کو اپنے ڈاٹا بیس کو جو آپ کے اندر اسٹور ہے زور فقیت دیں اہمیت دیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اپنی تھنکنگ کے ساتھ اینالس آف کانسپٹ ان دا لائٹ آف ایگزٹنگ پرابلمس اینڈ دیئر کیپیسٹی ٹو سالو دیم کہ جب ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جی ہم فرض کیا جی ایکس انڈسٹری کا ہم نام لے لیتے ہیں وی ڈونٹ نامنیٹ کیمیکل اور ٹیکسٹائل وی نم اٹ ایکس انڈسٹری جی اس کے بارے میں خود ہم نے یہ پرسیو کرنا ہے کہ جی اس وقت اس کے ایگزٹنگ اسٹیٹس کیا ہے اس کو کیا پرابلم فیس ہو رہے ہیں اور ان کا ممکنہ حل کیا ہے میری نظر میں ممکنہ حل کیا ہے جو اس فیلڈ کے سینئر لوگ ہیں ان سے پوچھیں جی یہ جو مسائل آ رہے ہیں ان کا ممکنہ حل کیا ہے یا آیا یہ فیزیبلٹی جو ہے یہ آیا اس قابل ہے کہ اس کو لگایا جائے جو میں نے بنائی ہے یا اس میں آپ کیا ایڈ آن کر سکتے ہیں تو یہ ایک جو پروسیس ہے یہ بہت ہی وائٹل ایشو ہے اس انویشن کے پروسیس میں جو جس کو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یعنی میں پھر ریپیٹ کر دوں دا اسٹیپس اینڈ پروسیس ٹو ورڈس ہیمنگ اینڈ آئیڈیا اینڈ دین میٹرلائز اٹ ٹو ا ریئل انڈسٹری بی دا سرچ آف میموریز ٹو فائنڈ سیملیرٹیز اینڈ ایلیمینٹس ریلیٹڈ ٹو دا کونسپٹ یعنی وہی جو آپ کے پاس آئیڈیا ہے ایکس انڈسٹری کا اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کی جو انڈسٹریز ہیں اس کا بہیویئر اس وقت کیا ہے مثلاً کہ جی وہ لاس میں جا رہی ہیں فائدے میں جا رہی ہیں اگر فائدے میں جا رہی ہیں تو اس کے اسٹیپس کیا تھے کیوں فائدے میں گئی ہیں اگر لاس میں گئی ہیں تو انہوں نے کس جگہ پہ غلطیاں کی اور پھر یہ کہ اگر وہ پرابلم, پرابلم فیس کر رہی ہیں تو وہ پرابلمس جو ہے ان کا ریجن کیا ہے کیا وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے از اٹ انڈر جو ہے ان کیپٹلائزیشن ہوئی ہے یا کیپٹلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ سود زیادہ پے کر رہی ہیں بینکوں کو اور ان کی جو اوور ہیڈز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں لیبر پرابلم ہے یا ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہے اس میں یا مشینری صحیح سلیکٹ نہیں کی گئی یا کاؤٹ لیس تھنگس آپ اس کو شارٹ لسٹ کرتے جائیں کہ بھی تو جو سملر انڈسٹریز ہیں اسی انڈسٹری کی جو اس کے بارے میں آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے لگا نہیں ہے ان انڈسٹری میں جا کے آپ دیکھیں آپ اسٹڈی کریں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی اپنی انڈسٹی کے لیے انڈسٹریز کے بارے میں اور آپ لوگوں کے جو ہیں جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اپنے پرابلمس کو صاف کرنے کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے یعنی اگر ایک آدمی نے ایک انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنے میں بیس سال لگائے ہیں اینڈ ہی از اے سکسفل انڈسٹری اونر تو آپ ان بیس سال کا فائدہ کم سے کم اس انڈسٹری کا اینالیس کر کے سیملیرٹیز ڈسٹمیلٹیز دیکھ کے آپ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک قسم کا فری بیفٹ ہے جو آپ کو اویلیبل ہے ان دا شیپ آف انفارمیشن سی ریکمبائنگ دی ایلیمنٹ فاؤنڈ ان نیو اینڈ یوزفل ویز یہ اس طرح ہے جی آپ نے جو سارے کی ہیں وہ مد نظر رکھے اپنا تھنک ٹینک اپنے سیملیرٹیز اس انڈسٹری کے اندر آپ نے اس کے جو نیگیٹو آسپیکٹ ہیں اس کے پاجیٹو آسپیکٹ ہیں آپ نے مختلف جرنلس uh, جو ہیں ٹیکنیکل uh, ان سے رجو کیا آپ نے ایگزیبیشنز کوشش کی دیکھنے کی آپ نے کوشش کی کہ میں اس کا ڈسپلے اگر کسی پروڈکٹ کا ہوا ہے جس کے بارے میں میں انٹرسٹڈ ہوں وہ دیکھوں آپ نے اسی فیلڈ کے سینئر لوگوں سے جو دے آر ان دا سیم فیلڈ ڈسکشن کی کہ کیا جناب اس انڈسٹری کو لگانے میں مجھے فائدہ ہے کہ نہیں پھر آپ نے سملرٹیز اور اسی طرح کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو وزٹ کیا تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو پھر یہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کمبائن all دیز آئیڈیاز اس میں آپ کا ویو بڑا انالیٹیکل ہونا چاہیے کہ آپ ان سارے آئیڈیاز کو اس طرح سے کمبائن کریں کہ ایک جیسے جکسہ پزل ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے فٹ آئے تاکہ آخر میں آپ کی جو پکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کا بالکل وہی میں جیسے میں نے گزارش کی کہ اٹ از لائک دی اسکیٹرڈ پیسز آف اے جکسا پزل جس کو آپ نے اپنی اپنی جگہ پہ جو آپ نے کنسیو کی ہیں آئیڈیاز ان کو آپ نے رکھنا ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے ان کو صحیح طرح سے آپ پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ریکمبائن نہیں کریں گے تو شاید آپ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ جو آپ کے ذہن میں ہے, اس پہ نہ پہنچ سکے تو یہ بڑا اہم قدم ہے کہ وہ یا وہ جو ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی ہے اس کو کس طرح سے ایک سیٹ اپ میں لایا جائے اور اس سیٹ اپ کا فائدہ اٹھایا جائے تو یہ جو ہے ایک بڑا ہی امپارٹینٹ نکتا ہے کہ آپ نے اپنی انفارمیشن کو کس طرح سے بورڈ کے اوپر جو ہے لائک پینٹر پینٹ کر کے ایک پکٹوریل فارم جو ہے پکچر کی فارم جو ہے وہ دینی ہے لیٹ سی وٹ نیکسٹ در اسٹیپس ان انویٹو پروسیس یہ جی جو پروسیس ہے جس کو ہم انویشن کہہ رہے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اور جو اسٹیپ جا ہے ٹو ورڈز اس کے اندر کیا کیا اقتدامات ہیں کیا کیا قدم ہیں کیا کیا اسٹیپس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور دکھیں گے جی کہ کون کون سے اسٹیپس پہ ہمیں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہے لیٹ سی دا فرسٹ اسٹیپ کمپریہینشن آف اے نیڈ آپ بات یہ ہے کہ ایک اصول ہے نہ صرف کاروبار کا بلکہ سائنس کا ہماری زندگی کا ہماری سوشل لائف کا کہ جب تک کسی جگہ پہ ایک ضرورت نہیں ہوگی اس وقت تک وہاں پہ انویشن نہیں ہوگی آپ کو پاکستان میں اگر واٹلڈ واٹر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جی کچھ ایریاز میں کنٹامنیشن کی وجہ سے ہمیں ایسا پانی چاہیے یا جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں جی وی فیل مور سیف وائل وی واٹر تو ایک نیڈ پیدا ہوئی اور اس نیڈ کی وجہ سے اس طرح آئی ٹی کا فروغ ہوا ہمارے ملک میں اور بے تحاشا ہوا تو نیڈ پیدا ہوئی کہ جناب اس کی ریلیٹڈ انڈسٹریز جو لگائی جائے اور ایٹ لیسٹ اگر مین نہیں تو جو پیسو پارٹس ہیں وہ یہاں پہ بنائے جائیں تو جو ضرورت ہے سب سے پہلے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ضرورت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انوویشن جو ہے وہ آگیاتی ہے یعنی پہلے چیز ایاد نہیں ہوتی پہلے ضرورت پیدا ہوتی ہے نیڈ از دا فسٹ اینڈ دین انوینشن از در تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے فسٹ اسٹیپ ہے ہمارے اس پروسیس کا انوویشن کی دا سیکنڈ اسٹیپ از کلیکشن آف ڈاٹا اینڈ ڈیفینیشن آف کانسپٹ جی آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اپنی جو اینلس کے بارے میں اپنی جو مارکیٹنگ کے بارے میں اپنی جو پروڈکٹ کے بارے میں جو ہم پچھلے ڈسکس کرتے رہے ہیں, اس کو آپ نے کس طرح سے کانسپٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو آپ نے اکٹھا جو ہے کر کے اس کو آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے دا تھرڈ از آؤٹ لائننگ دا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑے ایمانداری کے ساتھ بڑے آنےسٹلی اپنا کیتارسس کر کے سیلف اینالیس کر کے ہم ایمانداری سے رکھیں جی کہ مجھے اس میں یہ پرابلم آ سکتا ہے کیونکہ جتنا ہی آپ پرابلمز کو ہائی لائٹ کریں گے اتنا ہی آپ زیادہ سینسٹو ہو جائیں گے ٹوڈس کنٹرولنگ دوز پرابلم تو ہم بڑی آنےسٹی کے ساتھ شروع میں جب ہم یہ انویشن کے پروسیس سے گزریں تو ہم ضرور آؤٹ لائن کریں کہ اس میں ہمیں یہ پرابلم آ سکتا ہے جی مجھے ایکوٹی کا پرابلم آ سکتا ہے مجھے اس میں ڈیٹ کا پرابلم آ سکتا ہے مجھے ٹیکنیکلٹیز کا پرابلم آ سکتا ہے یا میری انڈسٹری جو ہے واٹر بیسڈ ہے اس ایریے کا پانی کڑوا ہے یا میری انڈسٹری جو ہے اٹ از بیسڈ آن ہیٹ تو یہاں پہ سوئی گیس کا کنیکشن اویلیبل نہیں ہے یا میری انڈسٹری جو ہے اس کو جو ہے وہ چاہیے را مٹیریل جو کہ اس علاقے میں پیدا نہیں ہوتا تو مجھے کسی اور علاقے سے مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں جو پرابلمس میں رہتی ہیں ان کو اینالائز کرنا اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا ایک بڑا مثبت قدم ہے اور ایک امپارٹینٹ اسٹیپ ہے چوتھا ہم دیکھتے ہیں جی سرچنگ میمری فار سملیرٹیز دیٹ سیمس ریلیٹڈ ٹو دی کانسیپٹ اینڈ اٹس پرابلم وہی بات جو میں نے گزارش کی پہلے کہ ایسی سملٹیز کو ایسے ملتے جلتے حالات کو اور ایسے ملتے جلتے ان حالات کو جن میں یہ کچھ انڈسٹری کو جن کے بارے میں جیسی انڈسٹریز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ لگائیں کوئی پرابلم اگر آئے تھے ان کو ڈیفائن کرنا ان کو دیکھنا اور پھر یہ دیکھنا کہ جی میں کیا ان حالات میں ایگزٹ کر سکتا ہوں سسٹین کر سکتا ہوں یا مجھے ان حالات کے مطابق کس طرح سے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے تاکہ میں ایمیون ہو جاؤں اور ایک اس پروسس سے گزرنے سے بچ جاؤں جس سے خدا نہ خواصہ بیڈ ایکسپیرینس سے کوئی میرا بھائی پہلے گزر چکا ہے تو یہ ایک میجر سٹیپ ہے ففتھ اسٹیپ اویلویٹنگ دی پاسبلٹی ٹو کمبائن سیملیرٹیز اینڈ ریلیٹڈ آئیڈیاز وی جی کے جو ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیں اور جو سملیرٹیز ہیں ان کو کمبائن کرنا اور ان کو جو ہے دیکھنا کہ جی کیا کیا اس کے اثرات ہیں اگلا ہے جی چھٹا اسٹیپ ریچنگ دا ٹینٹیو سولوشن ٹینٹیو سولوشن کیا جی کہ اگر آپ کو ایک پرابلم آ گیا آپ نے کہا جی کہ یہ مجھے فیس ہو رہا ہے پرابلم سملر اس انڈسٹری کو جیسے کہ میں لگانا چاہ رہا ہوں ہم اگزامپل کیونکہ بیسیکلی اکنامکس میں یا بزنس اسٹڈیز میں اگزامپلس کی بہت زیادہ وقت ہے اور اس کاٹ آف دا سبجیکٹ ٹو ہم ایگزامپل کے ذریعے اس کو جو کوشش کرتے ہیں کہ سالو کریں فرسٹ کہ اگر کسی کی ڈائیں کی انڈسٹری ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جو پانی یوز ہو رہا ہے اس علاقے میں اس کا اگر میں واٹر انیلسز کرتا ہوں اور اس میں کچھ سارٹس ایسے ہیں جو کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے یا اس کی سیلینٹی یا اس کی جو پی ایچ ویلو پی جو بیسک اس کی ایسڈ بیس ویلیو ہوتی ہے پی ایچ ویلوز کی جو ہے وہ ٹھیک uh, نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ منرلز ایسی ہیں جو ایکٹ کریں گی میرے کیمیکلز کے ساتھ ڈائنگ uh, کے تو ہی شوڈ uh, اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرے اس, کو, اس کے دیکھے جی کہ دوسرے لوگوں نے ایسے حالات میں جہاں پیسہ ایسا پانی اویلیبل تھا انہوں نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا اور فائدہ اٹھائے ان کے تجربات کا اور وہ او جو چیزیں ملتے جلتے حالات ہیں ان کو کمبائن کرے اپنے حالات کے ساتھ تو ایک نہ صرف یہ کہ اس کے لیے یہ منفت بخش چیز ہوگی اس کو اس سے پروفیٹیبلٹی ملے گی بلکہ یہ کہ وہ جو ایک گول ہے اس کو اچیو کر لے گا یعنی ہنڈریڈ اف ویسے گولز ہیں اس میں ایک سٹیپ جو ہے اس کو طے کر لے گا تو یہ بیسکلی کوشش ہے بہتر سے بہتر کے لیے بندہ اپنے طور پہ جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے پورے جو اس کے اندر طاقت ہے جو اس کے ریسورسز ہیں اور باقی پھر اللہ تعالی پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس میں برکت ڈالتا ہے ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے دا کرٹیکل سیکورٹنگ آف سولوشن کہ جی جو آپ اس کے حل دیکھتے ہیں کہ جی جو پرابلم آپ سمجھ لیں کہ اس انڈسٹری میں ہے جب اس کی سیکورٹنگ کریں تو اس کو بڑا کریٹیکل کریں کبھی اس کو لٹلی نہ لیں بڑی سختی کے ساتھ مائنڈ جو ہے اپنا اس میں نگیٹوٹی ضرور ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ بندے کو آٹومیسٹک نہیں ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے انٹرپرنور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپک ہوتا ہے اور فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے ہمیشہ اچھے اچھے چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے لیکن جب سیلف کریٹیسم کی طرف آئیں لیکن جب آپ انالسس کی طرف آئیں تو نگیٹوٹی جو ہے جب اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ اس کے سولوشن کی طرف خود بخود چلیں گے تو یہ اسٹیپ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے آٹھواں اسٹیپ ہے جی پریکٹیکل امپلیمینٹیشن کہ جی یہ چیزیں جو ساری آپ نے کر لیں اور یہ سارے جو پروسیس میں سے آپ گزر آئے آپ نے آئیڈیا بھی کنسیو کر لیا آپ نے اس کی جو بیڈ پوائنٹس وہ بھی دیکھ لی آپ نے ڈسملٹیز بھی دیکھ لی آپ نے سملریرٹیز بھی, بھی دیکھ لی آپ نے اس کے بارے میں ایکسٹرنل سورسز سے انٹرنل سورسز سے انفارمیشن بھی لے لی اور آپ نے یہ بھی سوچ لیا جی کہ میں نے جو ہے اس کے بارے میں جو پرابلمس ہیں میں نے ان کو پن پوائنٹ کیا ہے تو میں کس طرح سے ان کو حل کر سکتا ہوں تو اگلا قدم یہ ہے جی کہ جب ساری چیزیں آپ کے پاس آہ لائک آہ گروپ ایک اکٹھی ہو گئی آپ کے پاس جمع ہو گئی تو آپ نے پھر اگلی اسٹیج جو ہے وہ ہے ان کو امپلیمینٹ کرنا یعنی اس کو عملی شکل دینا کہ جی اس کو پریکٹیکل شیپ میں لے کے آنا ہمارا اگلا ٹاپک ہے جی سورس آف آئیڈیاز فار نیو پروڈکٹس کے سورسز کیا ہیں جو آپ کہاں سے جو نئی پروڈکٹس ہے یا انویشن کا جو پروسیس ہے اس میں اگر نئی پروڈکٹس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو وہ کیا سورسز ہیں جو آپ کو نئی پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں آئیے ہم ان سورسز کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہمیں کسی بھی نئی پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی نئی انویشن کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں دیکھتے ہیں وہ سورسز کیا ہیں نیسیسٹی میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جی نسیسٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب تک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ چیز ایجاد نہیں ہوگی ایک بڑا پرانا محاورہ ہے لیکن آج آپ اگر اس کو دیکھیں اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے انگلش میں ہم کہیں گے نیسٹی از دا مدر کہ دنیا میں جتنی ایجادات ہوئی یہ بیسکلی نیڈ بیسڈ ہے آپ نئی ایجادات کو لے لیں اس میں آپ زیروکس جو یہ زیروگرافی جسے کہتے ہیں فوٹو کاپنگ ہے اس کو دیکھ لیں فوٹوگرافی کے مختلف شعبے دیکھ لیں آپ میڈیسن کے مختلف شعبے دیکھ لیں آپ کو جو ساری ایجاد نظر آئے گی آپ کو جو ساری اس میں انوینشن نظر آئیں گی جو لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی بیسیکلی ان کی جو ان کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا اس انوینشن کا اس ایجاد کا وہ ضرورت تھی کوئی بھی آپ میڈیسن کے لیتے ہیں جی کہ جی کیوں ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر بیکاز دس تھنگ ڈزنٹ ہیو اور اٹ از ناٹ ہیونگ دی ٹریٹمینٹ تو اس پر ریسرچ شروع ہو جاتی ہے یعنی ضرورت تھی اس ٹریٹمنٹ کی ریسرچ شروع ہوئی تو وہ چیز انوینٹ ہو جاتی ہے تو کسی بھی جگہ پہ جب آپ انوینشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کی نیڈ کا ہونا بڑا ضروری ہے یعنی نسسٹی از دا مدر آف انوینشن لٹرسی واٹس نیکسٹ یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک ہے کہ کچھ لوگ کچھ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شوگلن اپنے فالتو ٹائم میں اسی آرگنائزیشن کے اندر ان کے پاس چونکہ ٹیکنیکل انسٹرومینٹس ہوتے ہیں گیجٹس ہوتے ہیں ان کے پاس فالتو ٹائم بازوکات ہوتا ہے کچھ را مٹیریل فالتو پڑا ہوتا ہے تو ایز اے ہابی وہ آ, جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں اس میں ایک ایگزامپل بڑی مشہور ہے کہ جو ایک انڈسٹری ہے جو اس کی جہاں پہ آپ کے ایروپلین ڈیزائنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ساتھ کام کرنے والے تھے تو انہوں نے جو ایک جب ریسرچ کی تو ایک شگل کے طور پہ کیٹم مین ایک, ایک چھوٹا سا ایک فلوٹنگ لاگز ہوتی ہیں وڈن ان کے ساتھ دو کشتیاں باندھی ہوتی ہیں بیسیکلی سے ٹیمل ورڈ تو جس کا مطلب کہ لاگس کی ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں درمیان میں بڑی لاگ ہوتی ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں ٹریولنگ کے لیے انہوں نے ایک بنایا اس کے بعد ان کو ایک دوسرا آرڈر ملا کہ جی آپ اس طرح ہمیں بنا دیں آہستہ آہستہ یہی ہوبی سے جو انہوں نے شگر سے چیز بنائی تھی اس کی جو شیپ تھی یہی ہمیں جو ہے اسکیئنگ میں یہی کانسپٹ ملتا ہے کہ کے طور پہ چیز شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ آہستہ وہ انڈسٹری میں تبدیل ہوتی گئی تو یہ بھی ایک چیز بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے انونشن کے اندر کہ جی ہوبیز سے لوگ جو ہے ایجادات کر دیتے ہیں تیسرے ہے جی واچنگ ٹرینڈس ان فیشن اینڈ کسٹمز ہم اپنے ٹرینڈز دیکھتے ہیں جی کہ فیشن کے کیا ہے, ہم ہیں ہم دیکھتے ہیں رواجات ہمارے کہاں جا رہے ہیں ہر روائج کہاں جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس وقت ملک میں کس طرف ایک جو رجحان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انوینشن شروع ہو جاتی ہیں مثلا میں آپ کو پچھلے دنوں میں اگر آپ دیکھیں ہماری تقریباً آٹھ یا دس سال کا پروفائل دیکھیں پاکستان کا تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ فاسٹ فوڈ بڑی تیزی کے ساتھ آگے آیا یعنی اس کے اندر ریسپیز مختلف آئی اس کے اندر مختلف چیزیں آئی جو اس سے پہلے نہیں تھیں تو ضرورت کیا تھی کہ میڈیا چونکہ ایڈوانس ہوا لوگوں کی اویئرنیس بڑی بچوں کی اویئرنیس بڑی کہ جی یہ بھی چیز اویلیبل ہے یہ بھی دنیا میں چیز اویلیبل ہے یہ بھی چیز اویلیبل ہے تو اس سے جو تھا وہ کنسیو کیا لوگوں نے آئیڈیا اور ایک یعنی سورس کے ذریعے وہ آپ کی جو ہے انونشن ہو گئی اور بہت, بہت زیادہ جو ہیں وہ آؤٹ لیٹس ہمارے جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئے اسی طرح جو میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی کہ کسٹم میڈ جولری ہے جو ہمارے دیہاتوں میں بنتی ہے جیسے چولستان میں سندھ میں بلوچستان میں جو لوگ دیہاتی ایک اپنے ڈیزائن کے حساب سے جولی بناتے ہیں اس کا فیشن آ گیا تو وہ بھی ایک انوینشن مرگی کہ انڈسٹری شروع ہوگی جی جی یہ اس کے اوپر جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ دیں ہم ٹریڈیشنل جو جولری ہے اس کے اوپر ہم توجہ دیں جیم سٹونز جیسے سیمی جیم سٹونز پاکستان میں ایک ٹرینڈ بنا اور پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوئے تو یہ بھی ایک سورس ہوتا ہے بہت بڑا انونشن کا لیٹ سی دا نیکسٹ ڈیفیشینسیز کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ کمی ہے کسی چیز کی مثلا آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ نہیں جی سب سے زیادہ ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہے جو سیکورٹی پرووائڈ کرے ڈورس کے لئے تو وائی ناٹ ٹو انوینٹ اینڈ کیوں نہ ایسی چابی بنائے جو صرف اس بندے کو کو اس سے تالا کھول سکے جو خود اس کا آنر ہو یعنی وہ کوڈیڈ ہو ان شیپ آف فنگر پرنٹس یا ان شیپ آف اینی تھرمل ہیٹ ویلو یا جو بھی ہے کہ صرف وہی بندہ جب اس کو کھولے تو ان کیس وہ کوڈ ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو الارم شروع ہو جائے تو یہ ایک نیڈ جب پیدا ہوئی تو اس سے پھر جو ہے وہ میگنیٹک کیز جو ہیں وہ بننی شروع ہو گئی اور اس طرح جو ڈیٹا بیس کی ہیں وہ بننی شروع ہو گئی تو یعنی جہاں پہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جن جن ایریاز میں ان ایریاز میں زیادہ ایجاد ہی ہوتی ہیں اور ان ایریاز میں زیادہ انوینشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کمی ہے کسی چیز کی اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹرپرنور جو وائڈس کو فیل کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے اپنے پچھلے لیکچر میں کہ وہ دے آر آلویز ان جہاں انہیں گیپ ملا اس کو فل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو یہ بھی ڈیفیشنسیز بھی جو ہے ایک جو ہے ایک فیکٹر ہے انوینشن کا نیکسٹ ایز جی گیپ ایسے ہے جی کہ کچھ ایریاز میں سرٹن گیپس ہوتے ہیں جیسے آپ آ, میں بڑی کرور سے اگزیمپل دے رہا ہوں عام زندگی کے اگزیمپل ہے لیکن اچھا ہوتا ہے کہ ہم سمپل اگزامپل سے شروع کریں برش پینٹ برش جب پینٹ کرتے ہیں تو اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دھونے کے لیے کہ جی اس کو آپ ٹرپنٹائن آئل میں یا آپ مٹی کے تیل میں یا کسی اور میں اس کو ایک دفعہ ڈپ کریں اس کو اچھی طرح سے دھوئیں اس سے لانگ پروسیس اور اس کے بعد بھی پھر اس کے اندر جو ہے جو اس کے سنتھیٹک اس کے ہوتے ہیں فائبرس وہ ان میں جو ہے کوہین پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برش کام کے قابل نہیں رہتا تو انہوں نے دیکھا کہ جی کہ گیپ یہاں پہ ہے کہ ایک ایک چیز نہیں چاہیے جو ایک تو یہ اس کو اس کو بار بار جو واشنگ کا پروسیس ہے اس کا دھونے کا اور اس کے بعد اس میں پھر جو کوالٹی نہیں آتی تو ایک اس کو جو ہے ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے ڈسپوزیبل جو تھا وہ بنا دیا جو برش ہے کہ آپ نے اس کو پلاسٹک کا وہ ہینڈل ہے اس کا اور آگے اس کے جو ہے وہ ری یوزیبل فائبرس کے لگے ہوئے ہیں اس کے جو اس کے جو ٹیپڈ ہے وہ اور جب وہ استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا ری ریسائکلیبل تو مطلب ایک جگہ پہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے چیز کی اور وہ پھر جو گنجائش ہے یا وہ جو کمی ہے اس کو فل کرنے کے لیے اس گیپ کو فل کرنے کے لئے ویسے بھی یہ سائنس کا سوج ہے کہ جب بھی گیپ پیدا ہوگا اس کو فل کرنے کے لیے فوری طور پہ جو ہے وہ میٹر آئے گا تو اسی طرح یہ بھی ایک انوینشن میں بڑا کرامد پروسیس ہے کہ جی آپ کو جو کرتا ہے آپ کو اکساتا ہے آپ کو ہمت دلاتا ہے چیزیں انوینٹ کرنے کی وہ ایک گیپ ہے لیٹس سی دی نیکسٹ نوول یوز آف نون پروڈکٹس میں نے آپ سے جیسے گزارش کی تھی ایک انٹرپرنور کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ چیزوں کو نئے طریقے سے استعمال کرتا ہے چوتے طریقے سے استعمال کرتا ہے جو پہلے لوگوں نے آئیڈیاز نہیں سوچے ہوتے اس میں آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں جو بیس جن کا ہے اسپیشلی جو تھرمل پلانٹس ہیں جن کا بیس جو ہے وہ فرنس آئل ہے یا کچھ اور ہے تو اس کی جو چیمنیز ہوتی ہیں اس میں جو نکلتی ہے ڈسٹ آ, وہ آ, یا جسے ایش ہم کہتے ہیں وہ بڑی لائٹ ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مقدار میں نکلتی ہے تو اس سے آ, جو انہوں نے نئی چیز بنائی وہ انہوں نے برکس بنائی اور لائٹ ویٹ کنکریٹ بنائی یعنی لائٹ ویٹ کنکریٹ کیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ زمین کی ویئرنگ کیپیسٹی یعنی اس کی ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی کنکریٹ کے بڑے جو اصل بھاری کنکریٹ ہے اس کو کم ہے تو وہاں پہ اسٹرکچر لائٹ بنانے کے لیے لائٹ کنکریٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو لائٹ کنکریٹ میں جو میجر چیز ہے وہ ایفلوینٹس ہے یعنی اخراج شدہ ایش ہے جس کو یوز کیا گیا جو نکلتی ہے مختلف چمنی سے تھرمل پلانٹس کی تو یہ دیکھیں کیسے انوینشن ہے نوویلٹی ہے ایک کریکٹر ہے نوویلٹی کا کہ جی ایک آدمی نے ایک بکار چیز کو ایک ایسی چیز کو جس کو پہلے ڈسپوز آف کر دیا جاتا تھا کنورٹ کر دیا ایک نہ صرف یوزفل بلکہ نہایتی کارآمد اور ایک انوویٹیو چیز میں وٹ وٹ دا نیکسٹ انسلائزیشن ہے جی یہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں کچھ سپورٹ دیتے ہیں ایک ایگزٹنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر آپ ایک سپورٹو چیز لگا دیتے ہیں مثلا اگر ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر فرس کیا پہلے سے uh, جو ہے کوئی را uh, مٹیریل بن رہا ہے تو اس کی جو ہے آپ فوری طور پہ کہیں گے جی کہ میں اس کا جیسے میں گزارش کرتا ہوں اس کا بڑا آسان ہے کہ جس جن علاقوں میں رائس ملز ہیں وہاں پہ ہسک جو اس کا اس کا چھلکا ہوتا ہے چاول کا جو اترتا ہے تو وہ بہت پیدا ہوتا ہے تو اب لوگوں نے کیا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ وہاں پہ اس میں ایک ڈالتے ہیں جو سولونٹ ہے جس کو ہیگزین کہتے ہیں تو اس سے سالمینٹ ایکسیکشن چھوٹے پلانٹ لگا کے تو تیل نکالا جاتا ہے اور جو فوڈ ہے جانوروں کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے دوسرا اس کی مثال یہ ہے کہ اس سے کارڈ بورڈ بنایا جاتا ہے یعنی ایک انڈسٹری میں دوسری انڈسٹری کو مرج کر کے تو اس کی سپورٹ کی جاتی ہے جو آپ کا فالتو را مٹیریل ہوتا ہے یا آپ کا جو ویسٹیج ہوتے ہیں اس کو سپورٹیو جو ہے جو ہے وہ پروسس اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہمارا میجر اس میں ایک سٹیپ ہے آگے جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہے پیٹ فالز ان سلیکشن نیو وینچر اپارچونیٹیز کی وہ کیا کیا مشکلات ہیں وہ کیا کیا آ, اس میں ہرڈلز ہیں وہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں جو اس رستے پہ کون سا رستہ یعنی سٹارٹنگ فرام کنسیونگ این آئیڈیا اینڈ دین گیدرنگ آل دیز تھنگز وچ ویل بی این ڈسکسنگ ہے اور ایک امپلیمنٹیشن کی اسٹیج پہ عملی اسٹیج پہ جانے میں جو ایک رستہ ہے آپ نے متعین کیا ہے اس رست کے اندر آپ کو کیا کیا ہرڈلز ہیں اور کیونکہ کوئی بھی رستہ جس کے اوپر آپ چلیں گے کامیابی کا رستہ محنت کا رستہ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کامیابی ہے وہ صرف انہی لوگوں کی غلام ہوتی ہے جو لوگ انتھک ہوتے ہیں اور آنیسٹلی سے محنت کرتے ہیں اور اپنے رستے کی ہرڈلز کو وہ بڑی بہادری کے ساتھ فیس کرتے ہیں صرف کامیابی ان لوگوں کی غلام ہوتی ہے تو یہی ایک انٹرپرنیور کی ایک اچھے انڈسٹریز کی نشانی ہے کہ وہ اپنے پیٹ فالس کو دیکھتا ہے مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن وہ ان کو حل کر لیتا ہے ان پہ کاب پا لیتا ہے ان کو وہ سمیٹ لیتا ہے اور اس طرح کامیابی کو چھو لیتا ہے تو لیٹس سی ون بائی ون وٹ آر دی پیٹ فالس وہ کیا کیا uh, ہماری جو ہے uh, رکاوٹیں ہیں جو ممکنہ ہو سکتی ہیں اس رستے میں تو جی سب سے پہلے لیک آف ابجیکٹوٹی اب یہ جی بڑا ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر اپنے اندر ایک سوچ پیدا کی ہوئی ہے کہ جی یہ میرا آئیڈیا ہے اور میں نے اس کو ہی جو ہے وہ اس پہ ہی عمل کرنا ہے اور میں نے کسی اور کی بات نہیں سننی تو ہم اس کو جو سائیکولوجی کی لینگویج میں کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے اٹس اوبسنل کمپلسو نیوروسیس یعنی اس سے مشکل یہ ایک ٹرم ہے کہ جی اس بندے کو ایک ایسا ایک اوبسیشن ہو گیا ہے جو اس کو کمپل کر رہا ہے بار بار کہ جی یہی کام کرے یہی کام کرے تو یہ ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آئیڈیا کے بارے میں جو آپ نے سوچا اوبسنل نہ ہو اس کی سیکروٹنگ ضرور کریں اس کو کراس دا بورڈ رکھیں لوگوں کے پاس لے کے جائیں ان سے رائے لیں اس کے نیگیٹو پوائنٹ سوچیں اور دیکھیں کہ آپ ساری کی ساری جو توجہ ہے اس آئیڈیا کی پروڈکشن پہ تو نہیں دیکھ رہے آپ مارکیٹنگ آسپیکٹس کو نظر انداز کر دیں اور صرف اسی آئی ڈی کے پیچھے پڑتے رہیں آپ فائنینشیل فیزیبلٹی کو نظر انداز کر دیں اور صرف اپنے آئی ڈی کو لے کے بیٹھے رہیں تو یہ جو پیٹ فال ہے اٹ از اے ویری ڈینجرس پیٹ فال کہ نو باڈی کوڈ بی آبسنل یس آپ زلو آبسنل ہوں لیکن ود پازیٹیوٹی آبسشنل ہونا ایک حد سے زیادہ برا ہے لیکن ایک حد تک آبسشنل ہونا اس لیے بھی اچھا ہے تھوڑا سا کہ وہ آپ کو اکساتا ہے اور زیادہ تحقیق کی طرف اور زیادہ ریسرچ کی طرف تو اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں چیزوں کے تو یہ بھی ایک جو ہے جی پیٹ فال ہے بعض لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے سوچ کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے کسی دوسرے سے ہیلپ لینا یا کسی دوسرے کے آئیڈیا کو مانتے نہیں بڑے ریگڈ ہوتے ہیں کو کسی بھی کنسیو کرنے میں کسی کی رائے کو تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ ہیلدی نہیں ہے فار گروئنگ بزنس مین لیٹ نیکسٹ مارکیٹ یہاں پہ جی میں مایوپیا کا آپ کو مطلب بتا دوں مایوپیا از اے میڈیکل ٹرمنالوجی یہ بزنس میں ورڈ آ گیا ہے لیکن یہ میڈیکل ٹرمنالوجی ہے یہ بیسکلی اس کو یہ بیماری ہے آنکھوں کی جس کے ذریعے بندہ دور کی چیز کو نہیں دے سکتا یعنی شارٹ سرٹڈنیس جیسے کہتے ہیں تو اس کو ایز اے ٹرمنالوجی یوز کیا گیا ہے کہ ون شوڈ بی ویژنری دور تک دیکھے صرف چھوٹا سا ایک جو حصہ ہے اپنے بزنس کا اس کو نہ دیکھے تو مارکیٹ کے بارے میں ہمیشہ جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ مایوپیا یعنی آپ کی مارکیٹ پہ نظر شارٹ ہو نہیں یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے آپ جب مارکیٹنگ پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں جی اس میں آپ کے دس سال کے بعد کیا اثرات ہوں گے بیس سال کے بعد کیا اثرات ہوں گے آپ کے کمپیٹیٹرس کون کون سے ہیں مارکیٹ میں اسلمس کیسے آ سکتے ہیں مارکیٹ کے انڈیکیٹرز کون سے کون سے ہیں پوزیٹو مارکیٹ میں ریٹیلرز کا بہیویئر کیا ہوگا مارکیٹ کے اندر جو ہول سیلر کا بہیوئر کیا ہوگا آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ انسینٹیوس کیا دے رہے ہیں کیا آپ کے آنے کے بعد وہ پرائز کو کم تو نہیں کر دیں گے آپ کو باہر کرنے کے لیے کیا ایسا تو نہیں کہ اسی فیلڈ کے اندر مونفرائز لوگ بیٹھے ہوئے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو مایوپیا ہے یعنی مارکیٹ مایوپیا یعنی شارٹ سائٹڈنیس ہے جو مارکیٹ کی اس سے نہیں دیکھیں دور تک دیکھیں ایک کو بڑا ویژنری ہونا چاہیے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو جو کریکٹرس پڑے تھے اینٹرپرینور کے اس میں ایک تھا کہ ہی آلوز تھنگس اباؤٹ دا فیوچر وہ بہت دور تک سوچتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی جو ہے شارٹ سرٹڈنس نہیں ہونی چاہیے تھرڈ فیکٹر جی انڈوکیٹ انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکنیکل کسی بھی انڈسٹری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا میڈیم ہے کہ آپ کو اس کے ٹوٹل ٹیکنیکل آسپیکٹس کا پتا ہو کہ جی اس کا را مٹیریل کہاں سے آتا ہے را میٹیریل کی اسٹرینتھ کیا ہے میں اگر کون سی مشینری استعمال کروں گا تو اس کے رزلٹس کیا آئیں گے میں کون سی یوٹیلیٹی پار استعمال کروں گا یا یہ بجلی پہ سستی ہے یا یہ گیس پہ سستی ہے یا اگر میں نے یہ مشینری لی ہے اس کے اسپیئر پارٹس اویلیبل ہیں یا میں جو یہ یوز کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی را مٹیریل یہ تو نہیں ہوگا کہ بعد میں مارکیٹ میں جا کے اس کو انٹریکشن کر جائے گا کسی چیز کے ساتھ اور میری جو پروڈکٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی یا آ, کوئی اس, اس قسم کا اس کا کیمیکل ریئیکشن یا آ, کسی اور چیزوں کے ساتھ تو نہیں ہے کہ بعد میں آ, اگر فرض کیا آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کیپ مینوفیکچرنگ فار سرٹن پیسٹیسائڈ کی آپ بات کر لیں یا آپ اس کے لیے کنٹینر بنا رہے ہیں تو کیا میں ایسا را مٹیریل یوز تو نہیں کر رہا کہ وہ اس کی دوائی کے ساتھ یا اس کے کیمیکل کے ساتھ رییکٹ کر کے ایک نئی جو ہے وہ خطرناک چیز بنا دے یا ایسی چیز بنا دے جو اس کی ایفیکیسی کو یعنی اس کے جو اس کی کارآمد کارا ہونے کی شرح ہے اس کو کم کرے تو ٹیکنیکل نالج جو ہے یہ بہت بڑا بیس ہے اور اکثر جو میجر فیکٹر فیڈور کے ہیں اس میں ایک بہت بڑا یہ فیکٹر گلوبلی گنا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتے فائنلی وہ انڈسٹری میں ان کی جو ریشیو ہے ڈیفالٹ کی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے تو یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اسی ٹیکنیکلٹیز کو ہنڈریڈ پرسینٹ تو اگر ہو سکے ورنہ ایک اچھی شرح تک اپنے ذہن میں اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ اس کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سیکھیں گے آپ نہ لیبر کو ماسٹر کر سکیں گے نہ مشین مین کو ماسٹر کر سکیں گے اور نہ آپ مارکیٹ میں فیس کر سکیں گے لوگوں کو ہمارے پاس امپراپر ایسٹیمیشن آف فائنینشیل کہ جب ہم یہ بجٹ بناتے ہیں کہ جی اس انڈسٹری کے لئے ہمیں جو ہے ایک بجٹ بنانا ہے تو اس کے لئے ہماری جو ہے بڑی ایک ایماندارانہ سی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ نہ تو ہم اوور کیپیٹلائزیشن کر لیں کہ ہم پہ اتنا انٹرسٹ کا بوجھ بڑھ جائے کہ انڈسٹری ہمارے لیے فزیبلی نہ رہے اور نہ ہم اتنی انڈر کیپیٹلائزیشن کر لیں کہ بعد میں جب آپ ساری انڈسٹری لگا کے تو مارکیٹ کی طرف آئیں تو آپ کہیں جی میرے پاس تو مارکیٹنگ بجٹ ہی نہیں ہے میرے پاس تو را مٹیریل کی سرکل چلنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جی کہ آپ اپنی جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑے اینالس کے ساتھ بڑی پرسیپشن کے ساتھ اور بڑے اس کو جو ہے ایک اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ڈٹرمن کریں کہ آپ کی فائنشیل ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کن کن ایریاز میں ہیں پانچواں سٹیپ ہے جی لیک آف پروڈکٹ ڈفرینسیشن کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کے دیکھنا ہے کہ جی اس طرح کی دوسری پروڈکٹ ہی اگر مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہے تو آپ کو ایج کیا ہے اس کے اوپر ضرور ایسا ایک ایج رکھیں جو آپ کی پروڈکٹ کو کسی دوسری پروڈکٹ کے ساتھ ڈفرینس کر سکے جب آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ ویژل ہوتا ہے ایک آدمی اس کی قیمت نہیں پوچھتا اس کو پہلے دیکھتا ہے اگر اس کو اچھی لگتی ہے تو پھر اس کی قیمت پوچھے گا تو اس کا ویژل افیکٹ اسی صورت میں اچھا ہوگا جب وہ دوسری چیزوں سے مختلف نظر آئے گی دوسری چیزوں سے ڈفرینس ہوگی ان یہ نہیں کہ میں ارض کر رہا کہ اس کے اوپر آپ گولڈ پینٹنگ کریں بٹ ود ان دی ریلیٹڈ انڈسٹری اگر آپ برش کی بات کریں تو وہ دوسرے ٹوتھ علیحدہ نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ جناب یہ ایک نئی چیز آئی ہے یہ کتنے کی ہے تو مطلب ایک ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن امپورٹنٹ بات ہے تو یہ ایک جو ہے کریکٹر ہے یہ اس طرح پینکنے والا نہیں ہے اس کو ہم نے بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ جی ہماری چیزیں اسی کی چیز نسبت جو مارکیٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو اور ایک اپنا جو ہے آئی ڈی جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہاں پہ بتائیں لوگوں کو کہ جی ہماری ایگزٹینس ہے ہم نے جی مختلف فیکٹر ڈسکس کیے ان فیکٹرس کے اندر مختلف ابھی اسی کو ہم کریں گے کنٹینیو رکھیں گے اپنے جو آئندہ لیکچر میں کہ جی اس پروسیس کے اندر جو کیا کیا ہمارے پاس جو پیٹ فالس تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی اور انہی اسی کو کانٹینیو رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلا لیکچر میں لے کے حاضر ہوں گا آ, اور ہم اسی کو سلسلے کو جہاں سے یہ آ, ہم نے چھوڑا ہے یہیں سے اس کو آ, ہم کنٹینیو کریں گے تو لیکچر ختم کرنے سے پہلے پھر آپ کے لئے یہ گزارش ہے کہ کثرت سے جو ہے وہ بزنس ڈکشنری کا اور دوسری ڈکشنری کا استعمال کیجئے اپنی ویکیبلری کو بڑھائیے اپنا ذخیرہ الفاظ بنائیے یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ جو آپ کی نصابی اور جو کتابوں کی جو سارا کورسز کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ کے لیے ایک بڑا ہیلپنگ ٹول ثابت ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں